قَالَ تَعَالَى وَعَن بُطَارَ بَعْدَ انْقِطَاعِ رِيحُهُ وَبِهِ قَالَتْ لَهُمْ هُمُ يُقَالُونَ لَهُ وَقَالُوا نَعَمْ وَقَالَ لَنَا سُعَايَا أَرْسَلْنَا بِهَذِهِ يتعلم على رأسه فلنعج القدر ما يسرقه ذلك عن دينه ويشد بأنشاء الحقيقي ونعطني من أجل راسه ما يسرقه ذلك عن دينه والله ليكلم الله عندنا حتى يسير الراجع وابين ما يقرأ من الله واندقاء آپ میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے سال گزشتہ مجھے ہفتم اولا اور ہفتم ثانیہ کی درسگاہ میں دیکھا ہوگا باقی جتنے ہیں ان کے لیے میں اجنبی ہوں تو میرا مختصر تعارف ہے مجیب اللہ نام ہے میں کئی سال سے تیس پینتیس سال سے یہاں پڑھا رہا ہوں سمجھے دور حدیث کا سبق پہلے بھی تھا تحویز شریف کا سبق متعلق تھا اس سال میری چھ مہینے کی چھٹی ہو گئی اب آج سے یہ سبق مجھ سے متعلق ہے پہلے کم سے کم دور حدیث کی یہ چار کتابیں جو اصل ہیں باقی تو دم چلے ہیں بخاری شریف مسلم شریف ترمیری شریف ابوداؤ یہ چاروں کتابیں ختم ہوتی تھیں ہر حال میں کیسے ختم ہوتی تھیں اب خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں پہلے ایک امتحان سہ ہی بھی ہوتا تھا ماہ سفر کے پہلے ہفتے میں تو یہ مشہور تھا مقبولا کہ سیماہی تک استاد اور شاگرد دونوں سمجھتے ہیں اور سیماہی سے ششماہی تک صرف استاد سمجھتا ہے اور ششماہی کے بعد کوئی نہیں سمجھتا اسی میں کتاب ختم ہوتی تھی مجھے یاد ہے سال کے اخیر میں کہ ایک ہی دن میں چھیالیس صفحہ <laughs> پڑھایا تھا پہلے گھنٹے کی کتاب تھی دوسرا گھنٹہ خالی مل گیا تھا ایک ہی گھنٹے میں نہیں بس صرف باری باری بات ہاں چلو چلو بس خالی چلو چلو تو دوڑا تو ہے دو تو دوڑنے نہیں کرنا نام ہے چاہے تعلمی دوڑ ہے یا استاد دوڑ تو, دورہ دورہ تو اس دونوں دوڑتے تھے اس وقت اس طریقے سے کتاب ختم ہوتی تھی اب آپ کو معلوم ہے کہ صرف دو کتابیں بخاری شریف اور ترمیزی شریف یہی دو کتابیں ختم ہوتی ہیں اور تو کوئی کتاب ختم نہیں ہوتی ان چار کے علاوہ جو دیگر کتابیں ہیں ان کا حال جیسے اب ہیں اس وقت بھی یہی حال تھا مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں کی ابن ماجہ بارہ سفی ہوئی تھی تو اب ششماہی کے بعد اب آپ کی یہ کتاب شروع ہو رہی ہے کتنی <coughs> ہوگی اللہ عالم بھی سوال میں <coughs> کوشش کروں گا کہ مقدار مناسب ہو جائے ویسے تو گزشتہ سال معلوم ہوا کہ ساٹھ سفے ہوئی تھی یہ کتاب کم سے کم اتنی تو ہو جائے <coughs> ہاں بھائی تو یہ کتاب الجہاد جلد سانی کا پہلا باب ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ جلد پکڑنے کے وجہ کتاب ہی پکڑی جاتی اور آغاز کتاب الجہاد سے ہوتا لیکن پھر تقسیم کیسے ہوتی کتاب التہارت اور کتاب الجہاد یہ تو کچھ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا اب اداؤ جلد اول اب اداؤ جلد سانی تو پہلا باب ہے الیرو یوک رہو الفر آگے ایک باب آئے گا الیریرو یق الاسلام اگر کوئی کافر مسلمانوں کی قید میں ہو اور اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے تو وہاں بھی لفظ مطلق ہے اسیر کا باب الاسیر یک رہ الاسلام اسلام ظاہر بات ہے کہ اسلام پر کسے مجبور کیا جائے گا مسلمان کو تو کافر ہی کو مجبور کیا جائے گا تو جیسے اسلام پر اگر مجبور کیا جائے گا تو کافر کو تو ایسی کفر پر کس کو مجبور کیا جائے گا مسلمان کو اس وجہ سے یہاں اسیر سے اسیر مسلم مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کفار کی قید میں ہو اور اسے کفر پر مجبور کیا جائے تو وہ کیا کرے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ یہاں کفر سے کفر حقیقی مراد نہیں ہے کفر سے کفر حقیقی مراد نہیں ہے اس کی تو کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں ہے چاہے جان چلی جائے بلکہ کفر سے مراد اجرا کفر اجراع کریمت القفر علسان یہاں کفر سے مراد کیا ہے اجرائے کلیمت القفر السام یعنی زبان سے کفری کلما کہنا نہیں بلکہ بکنے پر مجبور کیا جائے تو ایسا شخص کیا کرے تفصیل اس سلسلے میں یہ ہے غور سے سنیے کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اکراہ کی کیا صورت اختیار کی جا رہی ہے اس کے اعتبار سے حکم ہوگا اگر اکراہ یعنی مجبور کرنے کی صورت ایسی ہے کہ جس میں جان کے چلی جانے کا یا بدن کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے جسے اکراہ ملجی کہتے ہیں اکراہ ملجی یعنی ایسا اکراہ کہ جس میں الجا اور اصطرار کا معنی متحقق ہو جائے یہ ہے اکراہ ملجی تو ایسی صورت کے اندر اجراء کلیمت کفر یعنی کفریہ کلمہ زبان سے نکالنے کی رخصت ہے وکل بہ متم علم بل ایمان علامن بہ مطمئن ملینا یہ وکل بہ میں واؤ آتفا نے واؤ ہالیہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حال بمن شرط ہوتا ہے تو معنی کیا ہوئے کہ کی بشرطے کی تصدیق قلبی باقی ہو اس کا دل ایمان اور تصدیق پر جمع ہوا ہو صرف جان بچانے کے لیے اس نے کفریا کلمہ زبان سے ادا کیا بات آ رہی سمجھ میں کی ایک صورت کیا ہے کہ کی جس میں جان کے چلے جانے یا بدن کے کسی عز کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو جسے اقراہ ملجی کہتے ہیں یعنی ایسے طور پر مجبور کرنا کہ جس میں استرار کا معنی متحق ہو یہ سبب رخصت ہے یعنی اس صورت کے اندر جان بچانے کے لیے کفریا کلمہ زبان سے نکالنے کی رخصت ہے بشرتے کی تصدیق قلبی باقی ہو اس کا دل ایمان اور تصدیق کے اوپر جمع ہوا ہو کیونکہ اس صورت میں استرار ہوتا پس اگر اقرا ملجی کی صورت میں اس نے کفیہ کلمہ زبان سے کہا وکلب مطمئن بلیمان تو گنہگار نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے صبر اور استقلال سے کام لیا اور کفری کلمہ زبان پر نہیں لایا لا یہاں تک کہ دھمکی کے مطابق اسے قتل کر دیا گیا تو وہ اند اللہ معجور اور اجر عظیم کا مستحق ہوگا یہ <clears throat> تو حکم ہے اقرا ہے مجھے کی دوسری صورت جس میں نہ جان کے چلی جانے کا اندیشہ ہو نہ کسی عض کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو مثلاً مار پیٹ کر کے مجبور کیا جا رہا ہے قید کر کے اسے کفلیہ کلمہ زبان پر لانے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے تو اس صورت کے اندر کفلیہ کلمہ زبان پر لانے کی اجازت نہیں ہے تو خلاصے بحث کیا ہوا کہ اکراہ ملجی سبب میں رخصت ہے اکراہ غیر ملجی سبب رخصت نہیں ہے آئی بات یہ تفصیل اس وقت ہے کہ جب اجرائے کلیمت القفر السان پر اکرا ہو اور اگر اقراہ کفر پر نہیں ہے بلکہ کسی پہلے حرام کا مثلاً عقلے میتا یا شربے خمر کا ارتقاب کرنے پر ہے تو حنفیہ کے نزدیک اقراء غیر ملجی کی صورت میں تصاً رخصت نہیں ہے اگر کفر کے علاوہ کسی فعل حرام مثلاً مردار کھانے یا شراب پینے کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے تو ہرفیا کے نزدیک اقرائے غیر ملجی کی صورت میں اس کے لیے ایسا کرنا بالکل حلال نہیں ہے تکلیف اٹھا لے لیکن پہلے حرام کا ارتکاب نہ کرے ہاں اگر اقراہ ملجی ہے یعنی جس میں ایسے طور پر مجبور کیا جا رہا ہے مردار کھانے پر یا شراب پینے پر کہ اگر نہیں کرتا ہے تو پھر جان چلے جانے کا یا عض کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر استحال متحقق ہے استرار متحقق ہے اور جب استرار متحقق ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے کھانا ضروری ہے بلکہ اگر یہاں اس نے صبر سے کام لیا کیونکہ استرار کی حالت میں ایسی چیزیں مباح ہو جاتی ہیں پس اگر اس نے نہیں کھایا اور مکرے یعنی مجبور کرنے والے نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا دیا قتل کر دیا تو اس صورت میں گنہگار ہوگا جیسے مخمسے کی حالت کے اندر حرام چیز کھا کر جان بچانے کا حکم ہے لیکن اگر کوئی نہیں کھائے اور جان چلی جائے تو گنہگار ہوتا ہے ایسے یہاں بھی گنہگار ہوگا تو یہ باب ہے اس قیدی کے بیان میں اس مسلمان قیدی کے بیان میں جس کو کفر پر یعنی اظہار کفر پر اجرائے کلمہ کفر السان پر مجبور کیا جائے حضرت خباب ابن عرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے درا حال کی آپ تکیا بنائے ہوئے تھے ایک چادر کا کعبہ کے سائے میں ہم لوگ پہنچے اللہ کے رسول وسلم کے پاس ایسے وقت میں کہ آپ ایک چادر کو تقیہ بنائے ہوئے تھے کعبہ کے سائے میں فش کا کفار کی طرف سے کو پارے مکہ کی طرف سے ہم لوگوں کو یا ہم لوگوں پر جو مظالم کیے جا رہے تھے اور ان کی طرف سے جو مسائب اور پریشانیاں ہم لوگوں کو پہنچ رہی تھیں آپ سے ہم نے ان کی شکایت کی فکولنا اور ہم نے کہا اللہ تس تنصرول کیا آپ ہمارے واسطے اللہ سے مدد نہیں طلب کرتے اللہ تد اللہ لنا کیا آپ ہمارے واسطے اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم سے ہمیں نجات عطا فرمائے اصل میں بظاہری انداز گستاخانہ معلوم ہوتا ہے کیا آپ تماشا دیکھ رہے ہیں اتنا اتنا ہمیں ستایا جا رہا ہے اور اب اللہ تعالی سے کچھ نہیں کہتے تو ایک طرح کا گستاخانہ انداز ہے نہیں گستاخانہ انداز نہیں یہ تو ایسے ان کو آپ امت کے اوپر اور اپنے اصحاب کے اوپر آپ کی شفقت کا علم ہی نہیں تھا بلکہ آپ کی شفقت کا بار بار تجربہ ہوتا تھا کہ باپ جتنا اپنے بیٹے کے حق میں شفیق ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ اپنے اصحاب پر شفیق اور مہربان تھے اب باپ بازار سے آئے اور بیٹا جو ہے مچلنے لگے آپ ایسے خالی ہاتھ چلے آتے ہیں ہمارے لیے جو ہے چیز نہیں لائے تو اس کو گستاخی کہیں گے اسے مچلنا کہیں گے گے ہاں تو یہ بھی مچلنا ہی ہے کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں طلب کرتے کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے ان کی اس بے صبری پر آپ کو غصہ آیا فا جا سا آپ بیٹھ گئے درا آلے کی ان کی بے صبری پر غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ تھا فقال آپ نے فرمایا کدکانہ منکانہ قبل جو تم سے پہلے ہوئے ہیں اہل ایمان ان کا حال یہ تھا کہ یو خضر رجل ایک مومن آدمی کو پکڑا جاتا تھا اور اسے کفر کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا وہ منع کرتا تھا ف لَهُ فِي فل اس کے واسطے زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا اور اس گڑھے میں اس کو کھڑا کیا جاتا تھا سما یوتا بِالْمِنْشَار پھر آرا لایا جاتا تھا جسے لکڑی سی جاتی ہے آرا لایا جاتا تھا فیوج آلو اراسی اور وہ آرا اس کے سر پر رکھا جاتا تھا فیج آلو ہیں آرا اس کے سر کے دو ٹکڑے کر دیتا تھا پھر بھی ماں یس رف ظال کا یہ تعزیب بھی اس کو اس کے دین سے نہیں ہٹاتی تھی چیر جاتے تھے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے لیکن دین سے نہیں پھرتے تھے ماں شپ زال کا اندینی یہ تعزیب بھی اس کو اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی امشاتل حدید اور اس کے سر پر لوہے اور اس کے بدن پر لوہے کے کنگے پھیرے جاتے تھے مادون آدمی اس کے ہڈی کو چھوڑ کر گوشت اور پٹھوں پر اور لوہے کے کنگے پھیرے جاتے تھے اس کی ہڈی کو چھوڑ کر یعنی گوشت اور پٹھوں پر ما یش رپال کا اندینی یہ تازی بھی اس کو اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی واہ لم من اللہ حاضل خدا کی قسم اللہ تعالی اس دین کو مکمل کرے گا اور جیسے اس دین کا نام اسلام ہے امن اور سلامتی کا ضامن وہ سب ظاہر ہوگا حتا یسیراک مہابئی نسن آ و حضر یہاں تک کہ سوار چلے گا صنع اور حضرمود کے درمیان ما الا اللہ ذرا حالے کی نہیں ڈرے گا کسی سے سوائے اللہ کے کوئی امنی ہوگی ہی نہیں کہ چوروں کا لٹیروں کا کزاقوں کا جو ہے کوئی ڈر ہو نہیں ڈرے گا کسی سے سوائے اللہ کے وزیب نبی وزیبا نبی یعنی غما خاف و علاگا نبی اور نہ اپنے بھیڑ بکریوں کے متعلق بھیڑیے کا اندیشہ کرے گا ولا کن نکم لیکن تم ہو کہ جلدی کر رہے ہو ان حالات کا سامنا کرو جو پہلے, اہلے, پہلے زمانے کے اہل ایمان نے کیا ہے جواب تو نہیں ہوا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا درخواست تھی کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں تو اس کا جواب تو تھا ٹھیک ہے دعا کریں گے یا ابھی ہاتھ اٹھاؤ دعا کر لو ایسا کچھ نہیں بلکہ پہلے زمانے کے اہل ایمان کے صبر اور استقلال کا واقعہ سنایا تو وجہ کیا ہے اصل میں بذریعہ وہی آپ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب آزما کر ان کے مراتب کو بلند کریں گے اور ان مسائل کو ہر حال میں جھیلنا ہوگا اس وجہ سے آپ نے دعا کرنے کے بجائے ان کو نصیحت فرمائی کہ صبر اور استقلال اشارہ کیا اس بات کہ جس طرح سے پہلے زمانے کے اہل ایمان نے صبر اور استقلال سے کام لیا اسی طریقے سے تمہیں بھی چاہیے کہ صبر و استقلال سے کام لو اور انشاءاللہ تم کامیاب ہو گے پڑھیے فإذا بياضينا نمعنا كتاب الموضوح منها فانطلبنا نتعالها بنا غيرنا حتى آتينا روزة قيدا لحمد الزائلة بحناها رمي الكتابا قالت ما عندي من كتابك فهزلت غريجا من الكتاب وعلى مطيئا فأخرجوا فأقل أبي للنبي عليه السلام فإذا هو من عاطب من أبي فتع الغيان الزم من المشركين يخبره ببعض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معهدا هذا حاطب فقال يا رسول الله لا تأخذ عليهم فإن كنت مرآ مرصدا من قريش ونفق من, من أنفسها وإن كنت شدهم مع طرابات ويحمون معانهم بفكدا فأعبرت إلى فاتل إلى بارك حدیث لمبی ہے ترجمہ اور تشریح دونوں اتنے وقت میں نہیں ہو سکتے اس وجہ سے آپ اس حدیث کا مختصر پس منظر جان لیجیے یہ حدیث فتح مکہ کے موقع کی ہے آپ نے پڑھا ہوگا حدیبیہ کی دفعات میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ جس کا جی چاہے وہ قریش کا حلیف بن جائے اور جس کا جی چاہے اللہ کے رسول کا حلیف بن جائے اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ اگر دو قوموں کے درمیان سلح ہو گئی ہے یعنی نا جنگ معاہدہ ہو گیا سولہ وہ نہیں وی میں یہ تھا کہ اتنے دن تک آپس میں نہیں لڑیں گے تو جس طریقے سے اس معاہدے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے اسی طریقے سے تمہارا جو بھی قبیلہ حلیف ہوگا اس سے بھی نہیں لڑیں گے چرانچے بنو بکر نے قریش سے معاہدہ کر لیا اور وہ قریش کے حلیف بن گئے اور ایک دوسرا قبیلہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالیف بن گئے اور دونوں قبیلوں میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی سے مخالفت اور دشمنی چلی آ رہی تھی چرانچے دونوں قبیلوں میں سے ایک نے دوسرے کے آدمی کو انہوں نے اس کے آدھ آدمی کو قتل کر دیا انہوں نے اس کے آدمی کو قتل کیا بنو بکر جو قریش کے حلیف تھے انہوں نے بنو دوسرے قبیلے بنو خزا کے مقابلے میں بنو بکر کی ہر طرح سے مدد کی اسلحہ سے بھی اور کھانے پینے کی چیزوں سے بھی بلکہ رات میں چھپ کر کے ان کے ساتھ مل کر کے بلوخا سے لڑے اور بلو خزا کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیق پہ قتل کیا جہاں سے بلو خزا کے لوگ مدینہ آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے ان کے مظالم بیان کیے اس طرح سے انہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا یہاں تک کہ حرم میں جا کر کے پناہ لی تمام پبیلے حرم کا احترام کرتے تھے اور حرم میں قتل قتال کو جائز نہیں قرار دیتے تھے لیکن بنو بکر کا ایک شخص ایسا تھا بدین کہ اس نے کہا کہ کیا حرم کی عزت کے خاطر بدلہ چھوڑ دو گے کوئی خدا نہیں ہے نوز اللہ یہ لفظ کہہ دیا کہ کوئی خدا نہیں ہے حرم میں بھی قطر کریں گے جب یہ ساری بات ہے آسر آسلم نے سنی تو ظاہر بات ہے کہ وہ معاہدہ ختم ہو گیا خلاف ورزی کی انہوں نے نا قریش نے آپ نے تیاری شروع کر دی جائے گی بھی یہ ہوا اور آپ نے یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ تیاری کر رہے ہیں تیاری کرنے کا حکم بھی دیا ہے لیکن کہاں کا ارادہ ہے کس پر حملہ کرنے کا ارادہ ہے کسی کو نہیں بتایا حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے اتنے زیادہ قریبی تھے ان کو نہیں بتایا تو آسر آسرم کے گھر تشریف لے گئے اپنی بیٹی امر ممن حضرت عائشہ سے پوچھا پوچھنے کے لیے وہاں دیکھا کہ حضرت عائشہ بھی اصل لحاظ وغیرہ نکال رہے ہیں صاف کر رہی ہیں تو پوچھا کہ بیٹی آپ کا کہاں کا ارادہ ہے کیا یہ مجھے پتا نہیں یہ مجھے پتا نہیں تو <laughs> جب ان کو نہیں پتا تھا تو دوسرے صحابہ کو کیا پتا ہوگا لیکن بہرحال ہاردک ابن نے ابھی جو شرکائے بدر میں سے تھے انہوں نے بعض اہل مکہ کے پاس ایک خط لکھا اور ایک عورت کو وہ خط دیا جو مکہ جا رہی تھی کہ وہاں یہ فلاں کو دے دینا اس میں یہی لکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبردست تیاری کر رہے ہیں ہوشیار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے بذریعے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی جوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین آدمیوں کو منتخب کیا اور ان کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور فلا مقام کے اوپر تمہیں ایک عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے وہ خط لے آؤ چانچے یہ حضرات پہنچے تو واقعی اس مقام پر جب پہنچے تو وہ عورت ملی اس عورت سے خط مانگا اس نے کہا میرے پاس تو خط وقت کچھ نہیں ہے سارے سامان میں تلاشی لی لیکن خط نہیں ملا حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمایا کہ اللہ کے رسول ساسن کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی خط تیرے پاس ہے یا تو, تو نکال کر کے دے دے ورنہ ہم تجھے ننگی کریں گے تلاشی لیں گے جب یہاں تک آ تو وہ ڈری اس نے کہا اچھا ایک کنارے پر جاؤ اور پھر وہ جا کر کے بال کے جوڑے میں سے باندھ رکھا تھا کھول کر کے جوڑا اس میں سے خط نکال کر کے دیا اس خط میں کیا لکھا تھا اصل تو یہی مقصد تھا بتلانا کہ آپ وسلم تیاری کر رہے ہیں الفاظ روایتوں کے اندر مختلف آئے ہیں بخاری شریف کے اندر تو الفاظ ہیں کہ ان نبی صاحب السلم کد توجہ کل لیلی کسیلی صلی اللہ علیہ کم بی جئی سین کللی یسیرو کس انبی صاحب اسلم کد توجہ علحم کل کللی یسیر کس کہ رسول اللہ وسلم تم لوگوں کے اوپر چڑھائی کرنے اور حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ایسے زبردست لشکر کے ساتھ کہ جو بہت زیادہ اور بہت بڑا ہونے کی وجہ سے رات کی طرح ہے کیا مطلب یعنی جہاں وہ لشکر پہنچتا ہے تو ان کی تعداد کی کثرت کی وجہ سے اندھیرا چھا جاتا ہے اور یسیرو کس وہ چلتا ہے تو پانی کے بہاؤ کی طرح چلتا ہے خیر وہ خط لائے اردو سراشرم کو دیا آپ وسلم خط کھول کر پڑھا حضرت حاطب کو بلایا کہ حاطب یہ کیا ہے حضرت حاطب نے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے متعلق کسی سزا کا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجئے پہلے میری بات سن لیجئے ہاں بتاؤ کیا ہے بتلایا کہ آپ کے جو اصحاب ہیں صحابہ قریش مکہ میں ان کے خاندان کے لوگ ہیں تو ان کے جو اعزا اور اقریبا وہاں رہ گئے ہیں ان کے خاندان کے لوگ ان کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں قریشی نہیں ہوں اور ہمارا وہاں کوئی خاندان نہیں ہے مکہ کے اندر اور میرے بیوی بچے وہیں مکہ کے اندر رہ گئے ہیں تو میں نے چاہا کہ میں ان پر کوئی احسان کر دوں جس کی وجہ سے وہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچانے دیں اور اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتا ہوں نہ میں دین سے پھیرا ہوں اور نہ کوئی کفر اور احتجاج کی کوئی بات ہے صرف اسی مقصد سے آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی جن کی شدت صدین جو ہے مشہور تھی انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں اب سوال یہ اٹھتا کہ جب اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا لقد سدا کا نے خاطف ملتا نے سچی بات بتائی ہے یہ معذور ہیں اور آپ نے ان کا عذر قبول فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں کہا وہ اسی وجہ سے کہ تو ان کی شدت فی دین مشہور تھی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی سمجھا اور ظاہر بات ہے کہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی یا رسول کے خلاف کوئی سازش ز... ظاہر بات ہے دشمن اسلام ہی کر سکتا ہے اور پھر یہ کی انہوں نے آپ سے اجازت چاہی نا یہ تھوڑے کہ ان کو یقین تھا آتی نے بلتا کے کافی ہو جانے کا پھر اجازت لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اجازت سے ہی آپ نے ان کو جو ہے مانا کیا دوسری شراہ نے ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اللہ علیہ وسلم نے جب حاطف بلتا کا عذر قبول کیا اور ان کو سچا قرار دیا اس کے بعد حضرت عمر نے یہ کہا ہو کہ آپ اجازت دیجئے میں قبول کروں ہو سکتا ہے پہلے ہی حضرت عمر نے یہ بات کہی ہو لیکن بعد میں حاطف کی بات سن کر کے آپ نے ان کو سچا قرار دیا ہو لیکن راویوں کی طرف سے تقدیم اور تاخیر ہو گئی کی طرف سے قصے کو بحال کرنے میں تقدیم و تاخیر ہوئی کہ حضرت عمر کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایسا خط جو ہے لکھا انہوں نے جاسوسی کی ہے تو یہ کہا کہ اجازت دیجئے میں قطر کر دوں لیکن انہوں نے حاطب نے بلتا سے جب پوچھا اور ان کی ساری بات سنی تو, تو آپ نے یہ فرمایا یہ ہے قصہ اب رہی ہے بات باپ جو قائم کیا گیا ہے کہ حکم جاسوس اذا کانا نا تو جاسوس کون ہے جاسوس حاطب ہے یا وہ عورت ہے جو خط لے جا رہی تھی بعد نے تو اسی عورت کو قرار دیا کہ جاسوس وہ عورت ہے جو خط لے کر کے مکہ والوں کے پاس جا رہی تھی اسی وجہ سے انہوں نے اس عورت کو مسلمان کہا اس عورت کو مسلمان کہا کیونکہ اس میں ہے نا ادا کرنا مسلم لیکن بخاری شریف کے اندر جو روایت ہے اس میں یہ جو حزیز شریف ہے کہ فقال ان تلیفو حتہ تعطر از خاک فانا نبا زائنتن ماہا کتابو اس کی جگہ پر بخاری شریف کی ایک روایت ہے اس میں بجائے فعین بیاہ زینتن کے فعن نبیا امراطم من المشرقین فعین بیاہا امراطم من المشرقین <الْمُشْرِكِين> تو عورت تو مشرقہ تھی اور یہاں بیان ہے مسلمان جاسوس کا اس وجہ سے راجی یہی ہے کہ حضرت حاطب نے ابیب التعی کو جو ہے جاسوس مانا گیا ہے سمجھ گئے نا یہ ہے قصے کا خلاصہ اب اس وقت ترجمہ نہیں ہو سکتا کل انشاءاللہ شاء